نحمده و نسل و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم سرق الله مولان العظیم میرے معزز و محترم بھائیو دور حاضر میں وطنیت چونکہ ایک مستقل معبود اور ایک مستقل عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلا شبہ یہی وطنیت اس زمانے کا صن اکبر ہے سب سے بڑا بت ہے لہذا اکثر و بیشتر وطن پرستوں کے زبانوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ حب الوطن منان یعنی وطن سے محبت کرنا تو ایمان کا حصہ ہے چنانچہ اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ آزاد کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو کہ ہماری شریعت کے دو بنیادی اساس و مرجا ہیں ان میں ایمانیات کی تفصیلات بیان ہوئی ہے ان میں کہیں بھی وطنیت کا تذکرہ نہیں ہے مثلاً قرآن مجید کو دیکھیے تو اس میں چار بڑے عقائد بیان ہوئے ہیں توحید رسالت آخرت اور حقانیت قرآن اور پھر اس زمن میں اس کی تفصیلات اور مختلف عقائد بھی بیان ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کی بحث حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے متعلق مختلف عقائد کے بشریت کا مسئلہ عصمت کا مسئلہ اور ان کے دشمنوں کا انجام اور ان کے معجزات وغیرہ انبیاء پر ایمان لانا ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کرنا ان میں کہیں بھی وطنیت کا تذکرہ نہیں پھر آخرت کی تفصیلات ہیں برزخ کے حوال ہے حشر کا دن ہے حساب و کتاب کا مسئلہ نیزام سرات شفات کا مسئلہ جنت و جہنم کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ایمانیات کے اجمال اور نہیں اس کی تفصیلات میں وطنیت کا تذکرہ کہیں بھی موجود نہیں ہے اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس سینکڑ آیات میں ایمان والوں کو ترک وطن یعنی وطن کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے وطن کو چھوڑنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ جو وطن چھوڑتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے اس کی موت کو شہادت کی موت فرمایا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے رب کی رضا کا اعلان ہے اور پھر اس کے برعکس جو لوگ ایمان پر وطن کو ترجیح دیتے ہیں اور وطن میں موجود کفریہ و شرکیہ نظام سے مصالحت کر لیتے ہیں اور مداحین فدین بن جاتے ہیں اپنی بزدلی کو حکمت اور بصیرت کا نام دے دیتے ہیں اور کتمان حق کو حکمت سمجھ لیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعید ہے وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ان کے آزار کا یعنی ان کے جوٹے عذروں کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے اور ان کے یہ جوٹے عذر ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے انہیں کہا جائے گا کہ قالوا علم تکن عرد اللّہ واسعہ اگر تمہارے لیے اس زمین کے اندر حق کو بیان کرنے کے لیے مشکلات تھی رکاوٹیں تھی تمہاری جان کو خطرہ تھا تو علم تکن عرد اللہ واشعہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم چلے جاتے اس زمین کو چھوڑ دیتے ہیں اس نظام اور اس نظام والوں کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کے تعلیمات سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی وطنیت اور ایمان میں تصادم پیدا ہو جائے تو اہل ایمان اور اہل حق اور اہل غیرت کی ہمیشہ سے یہ نشانی اور علامت رہی ہے کہ وہ ایمان کو ترجیح دیتے ہیں وطن پر ایمان کی جو ہے ایمان کے لیے وطن کو قربان کر دینا حق کی خاطر پھر وطن کو چھوڑ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بطور آئیڈیل اور نمونے کے بیان فرمایا ہے جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہم وطنوں سے برات کا اعلان کرنا اور پھر ہجرت کر لینا جس کی پوری تفصیل قرآن مجید میں ست ممتحنہ میں اور دیگر صورتوں میں موجود ہے اسی طرح کہف کے کارنامے کو بھی آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نمونہ کے طور پر بیان فرمایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایمان پر قوم کو وطنیت کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا قرآن مقدس کے بعد ہمارے لیے احادیث کی کتب جو کہ ہمارے شریع احکام کے لیے ایک مرجع ہے احادیث کی کتب میں دیکھا جائے تو وہاں بھی اباب الامان ہے ان ابواب الامان ایمان کے ابواب میں ایمان کی تعریف بیان ہوئی ہے اس کی تفصیلات موجود ہے اس کے ذمن میں اس کے مسائل ہے اس کے احکام ہے اس کے اقسام ہے لیکن پوری احادث کی تمام تر کتب کے اندر کہیں بھی ایمانیات کی تفصیلات میں وطن سے محبت کرنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے قابل غور بات یہ ہے کہ اگر وطنیت اسلام کی نظر میں اس قدر کوئی مہم چیز ہوتی کہ جس کی خاطر انسان خود اپنی جان بھی قربان کر دے اپنے اولاد کو بھی قربان کر دے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دے تو قرآن و حادیث میں ضرور اس کے احکامات موجود ہوتے اس کے فضائل موجود ہوتے ہیں پھر دنیا کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے اور سابقہ انبیاء کرام کی جو دعوتی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں حق کی دعوت کو بلند کرنے کے بعد لازمی طور پر ایک مرحلہ وطن کو چھوڑنے کا بھی آتا ہے ایسے حالات میں کسی بھی نبی نے قوم سے مصالحت کر کے وطن کو ترجیح نہیں دی بلکہ ہر نبی نے ایمان اور دعوت حق کو ترجیح دیتے ہوئے قوم سے برات اور وطن سے بریدگی کی راہ کو اختیار فرمایا ہے کیونکہ دایان حق پر ایک مرحلہ ہر زمانے میں ایسا ضرور آتا ہے جہاں قرآن انہیں تاکید کرتا ہے کہ وہ وطن اور اہل وطن کو چھوڑ دے وگرنہ وہ بھی ان کے ساتھ فتنے کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں عقائد کی کتب یعنی علم الکلام کی جو کتابیں ہیں جن میں عقائد کی تفصیلات اور اس کے احکامات موجود ہیں ان میں بھی کہیں بھی ایمان کے ذمن میں وطن کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے اور جو کسی وطن کی مخالفت کرتا ہے اور اہل وطن سے اور ان کے نظام سے بغاوت کرتا ہے وہ کہیں جو ہے وہ اسلام کے نظر میں کوئی مجرم ٹھہرتا ہے پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس نظری وطنیت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ حب وطن کی اصطلاحات کہاں سے آئی ہے تو اس پر مختصر سی تحقیق آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو جملہ مشہور ہے کہ حب الوطن من المان کہ وطن سے محبت کرنا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اکثر لوگ اس کو روایت یا حدیث سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی روایت ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا یہ ملفوظ قول ہے نہ ہی کسی تابعی یا کسی ولی یا کسی نیک ایمان والے کا کوئی یہ جملہ ہے بلکہ یہ عرب ممالک میں نیشنلزم یعنی وطن پرستی کی داغ بیل ڈالنے والے ایک اسلام دشمن عیسائی کا قول ہے جو اس نے مشہور کیا تھا چنانچہ پاکستان کے مشہور عالم مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام اور سیاست حاضرہ میں ایک انگریز محرخ کی کتاب عرب کی بیداری کا حوالہ نقل کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اس معرخ نے لکھا ہے کہ عرب میں جن لوگوں نے عرب قومیت کی تحریک کو آگے بڑھایا ان میں دو آدمی سب سے نمایاں تھے ایک ناصف جی اور دوسرا بطرس بستانی یہ دونوں لبنان کے عیسائی تھے ان میں بستانی جو تھا اس نے ہی سب سے پہلے اس نعرے کو چلایا حب الوطن من المان کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے عمارک نے لکھا ہے کہ جبکہ اس سے قبل عرب اس نعرے سے بالکل واقف نہ تھے پھر مصنف تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے شروع شروع میں مسلمانوں نے وطنیت کی اس تحریک کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا مگر پھر رفتہ رفتہ وہ اس سے متفق ہوتے چلے گئے اگے مزید لکھتا ہے کہ اس وطنیت پرستی کا نتیج نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نظریات جن کے بیج دراصل عیسائیوں نے بوئے تھے ان کو مسلمانوں کے درمیان ایسی زمین مل گئی جن کا اثر دن بدن بڑھتا رہا یعنی اس نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ عالم اسلام میں یہود و سارا کے اپنے مقاصد کی تکمیل کے راہ میں وہ سب سے زیادہ مؤثر حربہ ان نے وطن پرستی کو استعمال کیا ہے اسی طریقے سے یہ جو حب وطن کی اصطلاح ہے یہ کہاں سے آئی چنانچہ اس کی اس کی تاریخی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اسل حاضر کے مشہور مستشق فلم اپنی کتاب اسلام انڈیویس کے صفحہ نمبر اکانوے میں لکھتے ہیں کہ عرب میں جن لوگوں نے وطنیت کا بیج بویا دراصل وہ سوریہ اور لبنان کے عیسائی تھے جنہوں نے اول مغربی متاع یعنی نظری وطنیت سے مصارحت کی اور ادب و صحافت اور شعر و شاعری کے ذریعہ وطنیت پرستی کے شعلے کو بڑھکایا اور پھر نظریۂ وطنیت کے نئے تصورات مثلاً حب وطن قوم بابائے وطن یا انسانی حقوق کے لیے نئے الفاظ جو گڑے گئے یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ خلافت عثمانیہ سے آزاد ہونا اسی نظریہ وطنیت پر موقوف تھا اب جو لوگ حب وطن کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یا شرعی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں یا حب الوطن من کے اس جملے کو عیسائی کے اس قول کو حدیث سمجھ کر آپ علیہ حسرات کے کی ذات بابرکات کی طرف منصوب کرتے ہیں تو ان سے بڑا ظالم اور ان سے بڑا خائن اور کون ہو سکتا ہے یہ افطراء اللہ کے زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں یہ حکم آیا نہیں یہ قرآن میں موجود ہے جب یہ قرآن میں نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے شریعت کا حصہ بھی نہیں ہے تو پھر اس حب وطن کو ایمان کا حصہ سمجھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے کلام کی طرف ایسی بات کو منصوب کرنا ہے جو اس میں نہیں ہے اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ منقزب علیہ متعمدن فلی تبو مقاد و جو کوئی ایسی بات ہماری طرف منسوب کرے جو ہم نے نہ کہی ہو قطع نظر اس سے کہ وہ بات اچھی ہو یا بری ہو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو مگر کوئی بھی بات ہو جو ہم نے نہ کہی ہو اور ہماری طرف کچھ کو, کو منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنائے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جوٹوں کے لیے کہ جو اس طرح کی باتوں کو شریر کی طرف منصوب کرے جو شریعت میں نہ ہو فرمایا علیہ صفی جہنم مف القافرین ایسے خائنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو ٹھکانا بنایا ہے جہنم ہی ان کے لیے ٹکانا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زمانے کا جو یہ سنم اکبر ہے سب سے بڑا بت ہے یعنی وطنیت پرستی اس کے چنگل سے ہم سب کو آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا اخرداوانہ الحمدللہ رب ربنعالمی